بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا و مولانا و محمد وعلى آل سیدنا و مولانا و محمد و بارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک و انشر علینا رحمتک یا ذل جلال والاکرام صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرض علوم کورس کے اندر نماز کا بیان چل رہا ہے اور آج کے سبق کے اندر ہم نماز کے فرائض پڑیں گے نماز کے سات فرض ہیں تحریمہ قیام تیر رکوع سجدہ قیدا خیرہ اور خروج بسنائی پہلا فرض ہے تحریمہ تحریمہ در حقیقت نماز کے شرائط میں سے ہے لیکن کمال اتصال کی بنا پر اس کو فرائض کے اندر بھی شمار کیا جاتا ہے جس طرح کے بہار شریعت کے اندر اس کو شرطوں کے اندر بھی شمار کیا گیا اور فرائض کے اندر بھی شمار کیا گیا جتنی بھی سابقہ ہم نے نماز کی شرطیں بیان کی ہیں تہارت سطر عورت استقبال قبلہ نیت یہ جتنی بھی شرائط ہم نے بیان کی ہیں تحریمہ سے پہلے پہلے ان کا پایا جانا ضروری ہے اگر تحریمہ کے وقت ان سابقہ شرائط میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہوئی تو نماز منعقد ہی نہیں ہوگی سرے سے نماز شروع ہی نہیں ہوگی جن نمازوں کے اندر قیام فرض ہے تقبیر تحریمہ کے اندر بھی قیام فرض ہوگا اگر بیٹھے بیٹھے تقبیر تحریمہ کئی تو نماز نہیں ہوگی بلکہ اگر کسی بندے کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے قیام پر قدرت نہیں رکھتا لیکن اتنی قدرت رکھتا ہے کہ تقبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہے ہے اگر بیٹھے بیٹھے نماز شروع کرے گا تو نماز منعقد نہیں ہوگی تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے اگر کسی شخص نے امام کو رکو کے اندر پایا اور جھکتے جھکتے تکبیر کہتا جا رہا ہے اور اتنا جھک چکا ہے کہ اگر ہاتھوں کو لمکائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے اس وقت اس کی تکبیر ختم ہوئی ہے تو نماز نہیں ہوگی مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقبیر امام کے بعد کہے یا امام کے ساتھ کہے اگر کسی مقتدی نے امام کے ساتھ اللہ لفظ شروع کیا اور اکبر اس نے امام کے ختم کرنے سے پہلے پہلے اللہ اکبر یہ تقبیر ختم کر دی امام کی تقبیر بعد میں ختم ہوئی ہے اس کی پہلے ختم ہو گئی ہے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی نماز کا دوسرا فرض ہے قیام قیام کی پوری مقدار یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو اور کم از کم مقدار یہ ہے کہ وہ ہاتھ اگر جھکائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے اگر اتنا جھک کر کھڑا ہوا ہے کہ ہاتھوں کو اگر جھکائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے تو یہ قیام نہیں ہوگا تو لہذا نماز نہیں ہوگی قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قرات ہے یعنی بقدرے فرد قرات قیام بھی فرد ہوگا بقدر واجب قرات قیام بھی واجب ہوگا اور بقدرے سنت قرات قیام بھی سنت ہوگا لیکن یہ واجب سنت اور فرض قیام کی جو ہم تقسیم کر رہے ہیں یہ حکم کے اعتبار سے ہے یعنی اگر کوئی بندہ قیام چھوڑ دیتا ہے تو قیام کے ترک پر حکم کیا لگے گا باقی اگر جتنی دیر بھی قیام کرتا ہے تو ثواب فرض کا ہی پائے گا قیام اس بندے پر فرض ہوتا ہے کہ جو کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہو اور رکوع و سجدے پر بھی قدرت رکھتا ہو اگر کوئی بندہ کھڑے ہونے کی قدرت نہیں رکھتا تو اس پر قیام فرض نہیں ہے لیکن اگر پوری رکات کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن کچھ نہ کچھ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو جتنی دیر کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے اتنی دیر قیام فرض ہوگا حتیٰ کہ اگر وہ باقی کھڑا ہونے کی طاقت ہی نہیں رکھتا محض تحریمہ کے بقدر تکبیر تحریمہ کے بقدر قیام کی, کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہ پھر بیٹھ جائے تو جو بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ رکوع اور سجدے کی بھی طاقت رکھتا ہو اگر کوئی بندہ سجدے کی طاقت نہیں رکھتا تو ایسے شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر پڑھے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کچھ افراد سجدہ نہیں کر سکتے تو وہ قیام کرتے ہیں اور جب رکوع اور سجدے کی باری آتی ہے تو کسی پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یہ درست نہیں ہے بلکہ جو رکو اور سجدہ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا بہتر ہے یعنی ان پر قیام فرض نہیں ہے قیام فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قیام پر بھی قدرت رکھتا ہو اور سجدوں پر بھی قدرت رکھتا ہو اگر قیام پر قدرت رکھتا ہے لیکن سجدوں پر قدرت نہیں رکھتا پھر بھی قیام فرض نہیں ہے اور سجدے پر قدرت رکھتا ہے لیکن قیام کی قدرت نہیں ہے تو قیام پھر بھی فرض نہیں ہوگا اور تیسرا فرض ہے کات نام ہے مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا کہ ایک حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو سکے یعنی سا سین ان میں فرق کرے یہ کراط ہے اگر کوئی بندہ یہ فرق نہیں کر سکتا تو جب تک سیکھتا رہے گا اس وقت تک اس کی اپنی نماز ہوتی رہے گی لیکن وہ کسی کو نہیں پڑھا سکے گا یعنی امام نہیں بن سکے گا اور اگر کوئی بندہ کوشش ہی نہیں کرتا تو امام علیہ سنت سرکار فرماتے ہیں تو پھر اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی یعنی زمانہ کوشش میں اپنی نماز اس کی ہو جائے گی لیکن اگر کوشش چھوڑ دے گا تو اس کی اپنی بھی نماز نہیں ہوگی اور یہ کوشش کتنی مدت تک کرنی ہے زندگی بھر کوشش میں لگے رہنا ہے جب بھی موقع ملے اپنے کام کاج سے اور اپنی مصروفیات سے جب بھی وقت ملے وہ کوشش کرتا رہے اگر یہ کوشش چھوڑ دی تو اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی اور کوشش کرتا رہے جب تک کوشش کر رہا ہے اگرچہ وہ الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا سا, سین, ان میں فرق نہیں کر سکتا تو اس کی اپنی نماز ہوتی رہے گی لیکن وہ کسی کو پڑھا نہیں سکے گا اور کراعت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کم از کم اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سن سکے اگر جہری نماز ہے تو پھر تو بلند آواز سے پڑھنا ہے نا اگر سری نماز ہے تو پھر بھی کم از کم اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سن سکے اگر پڑھ رہا ہے آواز بالکل پیدا ہی نہیں ہو رہی یا آواز پیدا تو ہو رہی ہے لیکن خود اس کے کانوں تک آواز نہیں جا رہی ہاں اگر کسی رکاوٹ کی بنا پر شور غل کی بنا پر کانوں تک آواز نہیں جاتی تو اتنی آواز تو نکل رہی ہے کہ اگر یہ شور و غل یہ رکاوٹ نہ ہوتی تو کانوں تک آواز جاتی تو اب نماز ہو جائے گی لیکن آواز بالکل کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے شور و غل بھی نہیں ہے بالکل آواز پیدا ہی نہیں ہو رہی یا آواز پیدا تو رہی ہے لیکن رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود اپنے کانوں تک آواز نہیں جا رہی تو اب کتنی ہوگی جب کتنی ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی یعنی کم از کم اتنی آواز ہونا ضروری ہے عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دل ہی دل کے اندر پڑھتے ہیں کہ آواز بالکل پیدا ہی نہیں ہوتی یا پیدا بھی ہوتی ہے تو بالکل ایسا ایسا پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ خود اپنے کانوں تک آواز نہیں جاتی اس طرح اگر پڑھا تو نماز ادا نہیں ہوگی ہر ایسا امر کے جس کے اندر انسان کے تلفظ کو دخل ہے طلاق ہو نکاح ہو جو معاملہ بھی ہو اس میں کم از کم اتنی آواز کا ہونا ضروری ہے کہ خود اس کے کانوں تک آواز جائے اگر طلاق دیتا ہے دل ہی دل کے اندر دیتا ہے الفاظ بالکل نکالتا ہی نہیں ہے یا الفاظ تو نکالتا ہے لیکن آواز اتنی پیدا نہیں ہوتی کہ خود اس کے کانوں تک آواز آئے اس طرح اگر طلاق دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوگی اسی طرح نکاح بھی منقض نہیں ہوگا بیر فراغ کا معاملہ یعنی جہاں کہیں بھی انسان کے تلفظ کو دخل ہے اس میں کم از کم آواز اتنی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی رکاوٹ وغیرہ نہ ہو تو خود اس کے کانوں تک آواز پہنچ سکے ایک ایپ کے بقدر کراعت فرض ہے فرض کی پہلی دو رختوں میں اور باقی نمازوں کی ہر رکت میں ایک آیت کے بقدر کراط کرنا فرض ہے اور فرض کی پہلی دو رختوں میں اور باقی نمازوں کی ہر رکت میں صورت فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا یا تین چھوٹی ایتیں یا ایک بڑی ایت جو تین چھوٹی ایتوں کے بقدر ہو یہ قرع واجب ہے اور فرض کی پچھلی دو رختوں میں سورت فاتحہ پڑھنا سنت ہے اور ساتھ سورت میں مستحب ہے یعنی سورت ملائیں گے تو یہ مستحب ہے اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے کئی دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فرض کی آخری دورتوں میں سورت ملائی گئی ہے تو کیا سجدہ صاحب واجب ہوگا یا کوئی ہر جائے گی کوئی ارج نہیں ہے بلکہ سورت ملانا مستحب ہے نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع رکوع کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اتنا جکیں اور کامل مقدار یہ ہے کہ ٹانگے بالکل سیدھی ہو جائیں اور وہ ہاتھوں کے پنجوں کو کھول کر رکھے اور گھٹنوں کو پکڑے اور خوب نیچے کی جانب گھٹنوں کو دبا کر رکھے اور پشت کو بالکل بچھا دے کہ سر اور پیٹھ بالکل برابر ہو جائیں یعنی یہ نہ ہو کہ سر اوپر اٹھا ہوا ہو اور پشت بچھی ہوئی ہو یا سر جھکا ہوا ہو مرغی کی طرح اور پیٹ اٹھی ہوئی ہو ایسے نہیں بلکہ بالکل ایک سیدھ میں سر اور پشت کو کر دے اس طرح رکو کرنا یہ کامل رکوع ہے اور پانچواں فرض ہے سجود ہر رکعت میں دو سجدے فرض ہیں اور سجدہ نام ہے سات انداموں کے زمین پر رکھنے کا دو پاؤں دو گھٹنے دو ہاتھ اور پیشانی ان کا زمین پر رکھنا فرض ہے اور ناک کی ہڈی کا زمین پر لگانا واجب ہے اگر کوئی بندہ پیشانی نہیں لگا سکتا تو کسی ازر کی بنا پر زخم وغیرہ کی بنا پر پھر ناک پر بھی سجدہ کرے گا تو سجدہ اس کا ادا ہو جائے گا بامر مجبوری ناک پر سجدہ ادا کرے گا تو پھر بھی سجدہ ادا ہو جائے گا بامر مجبوری لیکن پھر بھی ناک کے سرے پر سجدہ نہیں کرنا بلکہ ناک کی ہڈی پر سجدہ کرنا ہے تو سات انداموں کا زمین پر لگانا فرض ہے دو پاؤں دو گھٹنے دو ہاتھ اور پیشانی کا اور پیشانی کا زمین پر اس طرح لگانا فرض ہے کہ پیشانی خوب زمین پر جم جائے اگر کوئی کلین یا فوم وغیرہ ہے جس پر پیشانی خوب زمین پر نہیں جمتی تو نماز نہیں ہوگی پیشانی کو زمین پر اس طرح دبا کر رکھنا ہے کہ اس کی طاقت کے بقدر مزید پیشانی نہ دبے تو اب گویا کہ پیشانی زمین پر لگ گئی ہے. اور سجدے کے اندر ایک ایک انگلی کے پیٹ کا ایک ہوتا ہے انگلیوں کا سرا اور ایک ہوتا ہے انگلیوں کا پیٹ یعنی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگے اور انگلیوں کے سرے جو ہیں قبلہ شریف کی جانب ہو جائیں اس طرح ایک انگلی کا پیٹ دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی کا پیٹ لگانا فرض اور تین تین انگلیوں کے پیٹ لگانا واجب اور پانچوں انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانا سنت ہے سجدے کے اندر اگر کسی بندے نے سجدہ اس طرح ادا کیا کہ پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے ہیں یا محض انگلیوں کے سرے لگ رہے ہیں تو سجدہ ادا نہیں ہوگا بلکہ انگلیوں کے پیٹ لگانا ضروری ہے اگر کسی شخص نے امام شریف پہنا ہوا ہے اور امامے کے پیج پر سجدہ کرتا ہے یعنی اس کا ماتھا امام کے پیج پر ہے تو اس طرح نماز ہو جائے گی لیکن مکروح تعلیمی ہوگی لیکن اگر کسی شخص نے امامے کے پیج پر سجدہ کیا ہے لیکن امامے کا جو پیج ہے وہ پیشانی پر نہیں تھا بلکہ سر پر تھا اور امامے کا پیج ہی زمین پر لگا ہے پیشانی بالکل نہیں لگی یعنی امامے کے واسطے کے ساتھ بھی پیشانی نہیں لگی اور بغیر واسطے کی بھی نہیں لگی تو اس طرح سجدہ ہی ادا نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی نماز کا چھٹا فرض ہے قید اخیرہ یعنی تمام رقطیں ادا کر لینے کے بعد آخر میں بیٹھنا یہ قاعدہ ہے یہ فرض ہے تشہد کی مقدار تحیات کی مقدار یعنی ابد ہو رسول تک پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے پڑھنا فرض نہیں ہے پڑھنا واجب ہے اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے اگر کسی شخص نے فرض کی نماز پڑھ رہا تھا کاداخیرہ کرنے کے بجائے پھول کر پانچویں رکت کے لیے اٹھ گیا ہے تو جب تک سجدہ نہیں کیا پانچویں رکت کا تو اسے چاہیے واپس لوٹ آئے اور آخر میں سجدہ صاف کر لے تو نماز درست ہو جائے گی لیکن اگر پانچویں لی رکت کا سجدہ کر لیتا ہے تو اب چونکہ قاعدہ خیرہ فرض تھا یہ فرض رہ گیا ہے لہذا اس نماز کی فرضیت باطل ہو گئی ہے لہذا آپ چھٹی رکت بھی شامل کر لے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے یہ چھ کی چھ رکتے ہی نفل ہو جائیں گی فرض دوبارہ پڑھنے پڑیں گے یعنی کاداخیرہ فرض تھا جب پانچویں رکت کا سجدہ کر لیا تو اب کاداخیرہ رہ گیا ہے لہذا یہ نماز نفل ہو جائے گی اس کی فرضیت باطل ہو جائے گی اور ساتواں فرض ہے خروج بے سن یعنی اپنے فعل کے ذریعے نماز سے بحرانہ سلام کے ذریعے کلام کے ذریعے یعنی کوئی ایسا کام کرنا جو نماز کی منافی ہے ایسے فیل سے نماز سے باہر آنا یہ فرض ہے لیکن کسی اور کلام سے نماز سے باہر آئے گا تو نماز واجب الاضحا ہوگی کیونکہ السلام یہ کہنا واجب ہے تو جان بوجھ کر واجب چھوڑے گا تو نماز واجب الادا ہوگی سلام کے ذریعے ہی باہر آنا چاہیے لیکن خروج بے سنی یعنی اپنے کسی فعل کے ذریعے نماز سے باہر آنا یہ فرض ہے کسی فعل کے ذریعے نماز سے باہر آ جائے گا تو فرض ادا ہو جائے گا لیکن واجب یہ ہے کہ سلام کے ذریعے نماز سے باہر ہے